سبزی <سؤال> کر يا دانا يا دانا بره دانا لا جاء حاجينا السيد عن الشراي العذبي لا آل. <سؤال> بيوشما سوفك ما قال لهم السيد هو يومه رودا ما ترى ديا يا لاجل تحدث قالوا ان كما دي رجل الله تمام رسول الله تمام غدا من يوم الاثنين وكلاف لا الله بن زبين لقلب امر يزيد بن عامه بعد نذور تدان شاهدوا كان يوت نو قال كل واقرداني حين تكلم في قلنا لا نعبد الا الله و لا الله بنا لرسول و الله معنا و وقت هذا حرمت و انتم تؤمنون به والشهيد الغايب فتين لي ابشرك والشهيد الله و چابو چرا تھا وہ اسی ما کا نام تھا کہ عامر داج دانش ہاتھ کو امام عطا ترکل <سؤال> کے طالبان دبس ہوئے او امام انا اعلم بذلك استان پدیو نے خوب یہ مضا خبر ہے غلط رہا اب صحابی دے او موجود دے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین دے حاضر نے دے تنگ بھیگی خدا خبر ہے غلط رہا انا اعلم بذلك کیہ بات چلے متا حل رسول رحمت صلی اللہ علیہ ما ان حرم اللہ حرم پناہ گناہ گار تھا ہو رہی دے بہت برقی کتابوں کا روانے دا سکوت دا ابو شریح دلیل دیل کہ دا راضی دا خبر مات لیکن دا خبر غلطا دا سکوت دا قبرید دیلنے چی دا راضی دا فاقب خبر خبر مات بلکی دا سکوت الجاہلی جواب جاہلی جواب جاہلی جواب سکوت اصل کو جاہلی اسکوت دا قبرید مقصود ابلاغو من کی بات راحت دا زیادت راضی چیو دا اتویلو قدیم دے. دا دا دا سکوت دلید دے دل دا دا دا سے اگر اقبار خبر سوال سوال انہوں نے غلط اطلاعات کے جواب کو چکے ہیں تو غلط اطلاعات کے لئے سروال سوال سرکھو گئے باب اگر باب رایہ میکر بس انقل وکلا خر بس انبریہ سر باب رایہ نکبرو سید الحرم نباشی طرح ولے سید الحرم نباشی طرح ولے سید حرم جا رایہ نفاتی عروس ترسیل کردی جا رایہ سوری دراندی نا سید پاتی، ساتھ دراندی بڑی عادت انا محمد المصنع انا تصنع سند الولاه تصنع القول كما ينبغي انا لدي سوال كده چھے ودي ولين الله رما متى بلغت وليها متى لا تخلل يا امباري بينما مولي رضوان من نار لا تو بلا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا زرگران دا و دایگران و قبروں دا میں دین کی فقاری گیلاں دے ور دے فقوں دے قبرن سبراں نے کروان کال نہ نہ کرنا دکلہ اور تری مالا ہے مالا ہے پرے کرو استنا باب لایا ہے نے کدار وقال رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکب دہات مار یہ ہے سرے قتال کا مقیمہ زمانے کی کیونکہ نستقران کریم دے علت جہاد آکم کتاب دے داد رسول اللہ دار اسلام کر دے دا. او قبل جہاز جہاد نیت سیاہ بہتر حسن کی امتزاب ال مسلمان نے بنکڑی دی کپرے کڑے دے نہ اور محمد احمد فی سار سات ما ذكر بعض القرطنسي استه فراد مسري احمد احمد من قال وهو حرام او هو حرام ان سمى بالله الا يوم القيامه لا ذاك ولا نخر ذلك ولا يذكر لك لقد ادعى لمن ارى ولا تلاقوا قال لا باغي رسول الله الا للقاء فاينو فاينو لقاء كانهم لو ان قرروا قال يحيى قال يقول بيوتهم قال قال الى اللقاء باب الحجامه للمارم وكوابل المارم انه هو مارم ولا يراون حين بعض محرم وکا دا جا و حدیث سناتم دے انہاں کو صحیح حجامت دباؤ دادیو انہاں دے ارگی داغم دباؤ دادیو انہاں دے انہاں بسم دا جائز الشل ضرورت ندان حجامت جائز ہے وکا ابن امر ابنہ محرمو تداوا محرم دائم تو نے کہ مالک فی صیب حجامت عین در جمهور جائز دے کرے حضرت کے بغیر زریرت بھی ہے البتا کہ شریف محل توبان راوی مستفری کرن بھی جزاء لازمی ہے اور معرض متصدال چن ضرورت جائز دے بلا حضرت حسین حضرت بنا بنی ظاہر اطناس دروازہ درات دے بارے میں کہ جائز ہے مالک کن فی تیب دوے قول شو کہ متوی کے چوپڑ بھی دیدا کئی اور یہاں تک حالین نے اللہ تک نطلع قال قال لاامر ولكن سمتا عطا قال سنت نواسی اپرے یہ لاول حدیث ما دان 40 عام الناری دا کو اونت کہ او مصطفر فقلت فقلت له لا لا زمنه نہیں ہونے نما وہ اللہ مفل تبیق مکی نوازی کر شو سمے تناباس دا عامی سمے کا تھا میں مقلینہ تن سلمان نے اعلاناں سماتا انا الخمد النبی الصمد انا الا من الا رجن ابن بحر کا قال تجما نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد حمد حمد. اللہ حد... اللہ عمر بن زہری سیدا وچ دا اسم موذئ نسید جدا الہ حجامت او جامع استمراتی بلکہ مذا اسم موذئ وفی وثلتی بعض کی راجع على ظهر قدمی شاب قدم بان سیدا اشدا محمول على الواقعات ہیں یہ وہ اپ کی پرشاد قدم بان گل بل فوت سرت مانی او و سرت مانی ظاہر ذات چھپی جا ورکڑی دل کا وسترے گون سبب د دی لو جدا کم مقام دم نہ میں صدر گلی چھ کٹوڑ سر کا فرمان در دعوذ مستقناں ان دونوں میں ان دا دا حالت دا حرام نکاح کو نہ اب حدیث مان ہے ابو داؤد مثلا کہہ را دی ان محرم و لا ان کی ہو و لا ان کا ابو داؤد تو سہلا یخذ مراد لے کہو لگا بل وا کا اروا تکم بخاری نے ذکر کرڑی اور ترمذی ابو داؤد کی راضی تزوجہ ممرتا و حلالن دا ابو رافی روایت دے پپرد میملن انحروات دے نذیرن سمروات دے او اگے نے ترجہ ور کی چکم قائلین دی حرمت دے میں کہ پپرن میملن او ہمارا پیارے نبی نے سب متولی کر دی اولی چناب صاحب کی خدمت میں دعوت وار قضا فرت القضا کی رنکاش ہوا دی اولی گا چما دعوت ورک دو کی او اور او کھڑے ہیں زمنا سم کریں میں تو نے وتر ترجیح ورک کی اور حنا ترجیح ورک کی تزوج مہرمہ نے کہا میں لہ و مہرمن اگ وجوہ ترجیح کے معنی ذکر کی نغاد دی پھ مقابل کی سینے دی وہ میں منظور صاحب نے کہا وہ ابو رافی الام سے اذا وجنا دارا فغیر جهل تو مقابلے بہ حیثیت مرھی رواۃ داد اللہ ابن اباص جلد الفلار نگلارہ متولی او دے اپ کہ اپ کہ نظر وا فغیر او بلاغت تعبیر کہ شتا وز وج ما هو حلالن ان ظهرت تزویج هو حلالن ظاہر سے تجوید هو حلالن ذاتنا حلال الکات بادروا تو کہ رہی دا ثابت تے کہ نبی علیہ السلام نکاح دے وقت تو کہی دا تکلا اتے دا سب مجوفہ فسریب مقام کی نکاح شیدہ فسریب مقام کی ظفافم شیدہ فسریب مقام کی بیداغی نپا تمراں مقام کی دایے تباخی عمر دے بیداغی زفان وراں دا, دا،, دا, دا،, دا ٹول مقام کہ اندہ حال جہرا تو ظاہرت اجو حلال اور ذریل فریبانی جدامالا مراد کل چنی ن سمراں او قر درے ونی تیر چھنی لو کرے دی کرے شری خبر تجویز ہو بخاری مختار صاحبان دل پری مانتے ذکر دے قول دو محرم دا جائز دا نہیں توا چتو لاسل حالانکہ نباوندن زانا چاما عمر رخشي فورسمان صاحب الرحمن ديوجي تي نذق دي کي خويدا اور ياتا دنا بلر ني دي ناد تنلج رات سنان ننه مر په لغه راجرن په لير زمود تامنه انل زني سياب ميننه سياب جن اهراغي اديس تشيد بينشتو صباح کي دي پندوس کي گړم مقاومت ولا کرا ولا کال لامايما په والا لقاب دی پو بانے. حرام سر سر نبی کا وفاد ان ستھی ما ست محرم ناکے, نسبت ما ناکے دے ابر دے نماز دے نا محرم ناخ فقتلته قتل لكن رايد وجنا قتل شد ضربان انتسابات مجازان دي ودراورش نبيره ستر سے فقال يخرجوا كفنوه ولا تغتلوا سه يغسلوا ور کئی کفن ور کئی سرم پھٹ ہوئی والا ترجمۃ الباب بعد والا حتا کہ بعد موت تم حملن فالتی ملاسم نے بکہیں دہ حیات کے ہمدر قوالات ملاسم مشورات فربوت دی با فانه يبعث يحل لو پر دگی کے بعد قیامت کے بعد صحابہ کی جتنبی ہوئی نمستر رواندا ان کے کو من